سلام بر محرام سلام بر کربلا سلام بر عشور السلام حسین و علی حسین و اولادل حسین و اسحابل حسین السلام شیبلام تریبل مکرو بال قذیب راسل مرف اللہ اللہ بل راسل سواروں کی قیادت کے اے سواروں کی قیادت کے عبادت کا شرف تھا نیزے پہ اٹھا سر تو یہ سر محمد تو اسی سر کا مسلح اور چادر تطہیر ہے اس سر کا امامہ منکنتوں کا خطبہ ہے اسی سر کا خلاصہ اس سر کے سبب کرب و بلا اب ہے یہ سر نہ جھکا خنجر و تلوار کے آگے سر ظلم کا خم ہے تیرے انکار کے آگے اللہ اللہ افر راسل سر حسین جبل حسین ابلو حسین چشم حسین رخار حسین دہن حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین حسین گفت حسین کو ہے مختار نے بڑے بہنوں نے گلا اس کا کئی بار ہے چوما سرداری عباس اسی سر سے جڑی ہے اور ذہن بلسوم کو یہ مثل علی ہے اللہ اللہ فی تھا اس سر میں محمد کا خزانہ تھا اسی سر کا تو اسلام بچانا ظالم نے بہت چاہا تھا اس سر کو جھکانا یہ سر نہ جھکا پڑ گیا زہرا کا گھرانہ اس سر کا سفر سن کے جہاں روتا ہے اب تک غیبت میں جو ہے خان ہوتا ہے اب تک اللہ اللہ, اللہ کو یہ سے سے لگی بہت پکڑ کر جو یہ گھر شام میں کا اللہ, اللہ من راسل جو تندور میں رکھا رات آئی تو پھر زوجہ نے یہ دیکھا تندور سے ایک نور کا دریا ہے ابلتا ایک بی, بی سیا پوش نے اس سر کو اٹھایا رو رو کے کہا غریب اللہ اللہ یہ سر دیکھا تھا جب نوک کے سنا پر خولی سے کہا کون ہے یہ کس کا ہے یہ سر بولا وہ سر لے لیا خولی کو دیا سر سر گو تم رکھے ہوئے روتا رہا رہا ہے آواز رہ میں میں یہ سر شام جبایا سجاد کو زینب کو رلا دیتے ستمگر سر سرپالی سکینہ کو دکھاتے تھے ستمبر اللہ اللہ اللہ جس نے بدمست لہدی پہ چھڑی پار رہا تھا اس یہ سر شام کے زندان میں آیا سربھائی کا زینب نے کلے جے سے لگایا سجاد نے بے ہوش سکینہ کو جگایا سربابا کا پہلی میں سکینہ نے جپایا اے سرور و ریحان قیامت کا سما دو شبیر کا سر روتا تھا اور سور و تھا اللہ اللہ افر راسل حسین Let's go.